اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنی ہتھیار لیے رہیں پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اب وہ تمہارے مقتد ہوں اور چاہیے کہ اپن پنا اور اپنی ہتھیار لیے رہیں کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنی ہتھیاروں اور اپنی اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑی اور تم پر مذاکہ نہ ہو اگر تمہیں میں آئے کہ سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کے اپنی ہتھیار کھول رکھو اور اپن پنا لیے رہو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے